اوزب اللہ العلیم منشی طی من ونقفی و نقفی علقالت المالا کا مریم ان دلّہ بشرو ان الله متمن حسم المسیحی صبن و مریم و جی ہن فط دنیا ولاق ومن من اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے عشمہ المسیح عی صبن و اس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے وجی ہن فت دنیا و فی دنیا اور آخرت میں وجاہت والا بہت مرتبے والا ہوگا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا و النَّاسَ فِي فلم و اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فلم گہوارے میں گود میں و کہلا اور ادھیر عمر میں وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہوگا اس آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اپنی طرف سے ایک کلمہ قرار دیا ہے کہ یہ کلیمہ تو اللہ ہیں اللہ کا کلمہ اللہ کا کلمہ ہونے سے اللہ کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا جیسے کہ اس کی وضاحت وہ پہلے بیان کر دی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے عبد اور رسول ہونے کی سراحت بھی فرمائی ہے تو یہاں پہ ہے از قالا تلملائے کا تو یا مریم فرشتوں نے کہا اے مریم تو اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے مریم علیہ سرمسافہ یہ بات کہی جس طرح دو انسان آپس میں بات کرتے ہیں ایسے ہی فرشتوں نے مریم سے بات کی ان کے دل میں نہیں ڈالا گیا بلکہ بات کی گئی ہے سورہ مریم میں اس کی وضاحت موجود ہے فتح مستہ ہا بارن صبی کہ ان کے سامنے انسانی شکل میں فرشتے آئے اور ان سے ہم کلام ہوئے ان اللہ شروع کے اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یا دن بن ہوں اپنی طرف سے ایک کلمے کی اسبوح عیسى بن اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے مسیح یہ لفظ ماساحا سے مستعق ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں مسیح دجال عیسیٰ لہی سلات و سلام کو بھی مسیح کہتے ہیں مسیح عیسیٰ بن مریم لیکن دجال کے مسیح ہونے اور عیسیٰ علیہ سلات و کے مسیح ہونے میں فرق ہے دجال کے لیے جو لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے وہ مسیح بمانہ ممسوح جس کو ہاتھ پھیر دیا گیا ہو یعنی ممسوح العین جس کی آنکھ کو مٹا دیا گیا مسیح بمانہ ممسوح اور عی علیہ اصلاط اسلام کے ساتھ جو لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے ماسے ہاتھ پھیرنے والا عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے بیمار کو تو بیمار بری ہو جاتا تھا شفا یاب ہو جاتا تندرست ہو جاتا لفظ ایک ہی ہے مسیح لیکن دجال کے لیے استعمال ہو تو بمانا اس میں مفعول اور عیسیٰ علیہ الصلاطلام کے لیے استعمال ہو تو بمانہ اس میں فائد مسیح عیسیٰ ہاتھ پھیرنے والا مسح کرنے والا عیسیٰ مسیح دجال جس کو مسح کیا گیا ہے مٹایا گیا ہے اس کا نام ہوگا مسیح بیسا بن مریم تو اس آیت میں بھی مریم کو خوشخبری دی جا رہی ہے اور ساتھ نام بھی بتایا جا رہا ہے یہ آیت بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا نام رکھ دیا جائے, جائے جائز اور درست ہے پیدائش سے ولادت سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے بلکہ امید سے بھی پہلے نام رکھا جا سکتا ہے یہ اس آیت سے سمجھ آتی ہے کیونکہ اس وقت تک تو کوئی امید بھی نہیں تھی مریم کو ان کو خوشخبری دی گئی اور ساتھ نام بھی بتا دیا گیا وصف بھی بیان ہو گیا تو ان اوساخ والا ہوگا اس آیت میں چار اوساخ بیان ہوئے ہیں مسیح کے ایک وجی یعنی بہت وجاحت والا ہوگا چہرہ آدمی کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں وجہ کا معنی تو چہرہ ہوتا ہے نا وجہ چہرہ فوکسیلو وہ جوہا اپنے چہروں کو دھو لو واج چہرے کو کہتے ہیں کیونکہ چہرہ انسانی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اس لیے بلند مرتبہ ذو مرتبہ آدمی کو وجاہت والا کہتے ہیں مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں وجی فی دنیا دنیا میں وجاہت والا ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا دنیا میں اور آخرت میں وجاہت والا مرتبے والا و من اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا پھر تیسری خوبی اور صفت اللہ نے بیان کی و یو کلی مناسا فل دی لوگوں سے کلام کرے گا گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں گہوارے میں بھی اور ادھیر عمر میں بھی یکساں حکیمانہ کلام کرے ادھیر عمر میں یعنی چالیس سال کے بعد کی ور بندے کو بڑی عقل آ جاتی ہے بڑی حکمت اور دانائی اس کو پتہ چل جاتی ہے زمانہ اس نے دیکھا ہوتا ہے حکیمانہ باتیں کرتا ہے تو جیسے وہ ادھیر عمر میں باتیں کریں گے حکیمہ نا ویسی ہی کہوارے میں گود میں بھی کریں گے یو کلیمن ناسا کلیم النا صاف و کہ کلام کریں گے لوگوں سے مہد میں بھی اور کہلت کی عمر میں ادھیڑ عمر میں بھی یہ جو گہوارے میں گود میں کلام کرنا ہے وہ کلام اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے سورہ مریم میں نقل کی ہے قال قالی عبداللہ آج نبی وہ ساری آیات میں عیسا علیہ سلاطلام کی کلام اللہ تعالیٰ نقل کی کے گود میں ہی بولے جب مریم علیہ سلاۃُ السلام کیا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے کتاب دی ہے مجھے نبی بنایا ہے بڑی حکیمانہ باتیں کی وہ ساری صورت مریم میں ادھر انشاء اللہ اس کی وضاحت آ جائے گی اور پھر قہولت کی عمر میں بات کرنے میں ان کے آسمان دنیا سے نزول کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آسمان سے یہ اتریں گے کیونکہ اس وقت تو یہ قہولت کی عمر کو پہنچے ہی نہیں پہلے ہی اللہ تعالی نے اٹھا لیا تو کہلت کی عمر میں لوگوں سے بات کریں گے دوبارہ دنیا میں آگے وامین صالحین چوتھی خوبی اور چوتھا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ صالحین میں سے ہوں گے صالح اس کو کہتے ہیں جس کے سارے کام ہی درست ہوں سیدھے ہوں اسی لیے یوسف اور سلیمان علیہ و سلاط و جیسے جریل القدر پیغمبروں نے بھی صالح بندوں میں داخل ہونے کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں بھی صالح بنا لے انبیاء بھی صالح ہونے کی دعا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے عیشا علیہ صلاط و کی یہ خوبی بیان کر دی کہ وہ بھی نہ وہ صالحین میں سے ہیں جب مریم کو یہ خوشخبری دی گئی کالت ربی انّا لی والد تو مریم نے کہا ربی رب اے میرے رب انا لی والد میرے لیے میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا والم یم سسنی بشر حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا کالا تو فرشتے نے کہا کدالی کلّہ یلوکوما یا شاہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ادا قوا عمر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے فعنما یقول ف قن تو صرف وہ اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے مریم کو جب لڑکے کی خوشخبری ملی تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تعجب کا اظہار اس کے ناممکن ہونے پر نہیں تھا بلکہ تعجب کا اظہار اس بات پر تھا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا ایک اصول اور قانون ہے ظاہری اسباب ہوں تو اولاد ہوتی ہے یہاں پہ ظاہری اسباب ہی نہیں تو کہنے لگی کہ آج تک مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا پھر میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے پر گزرتا ہے اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے نا اچھا زکاریہ علیہ السلات وسلام نے بھی تعجم کا اظہار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یف اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ما یشا جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے الگ الگ لفظ اللہ تعالی نے بولے ہیں یہ پیچھے آئےت نمبر چالیس میں کالا کدالی کلّا ہو یعلوماشہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا میں بوڑھا میری بیوی بی بانج پر میں کدالی کلّا ہوں یعلوما اللہ جس طرح اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے اب مریم نے علی حسلات والسلام نے تعجب کا اظہار کیا کہ مجھے تو بشر نے چھوا ہی نہیں تو میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذای کلّہ یخلوقو مایشا اللہ تعالیٰ اس طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو یہاں پر یہ فرق ہے کہ زکریہ علیہ سلاۃ وسلام کے واقعہ میں تو میاں بیوی بی دونوں موجود تھے اور یہاں یخلوقو خاص طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ مرد کے بغیر اسباب مکمل نہیں اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یقو اللہ تعالیٰ اس طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو وہ صرف یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے وہ الم الکتاب اَََول حکمت و اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب اور حکمت اور طورات اور انجیل کی اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے گا اور طورات و انجیل کی کہتے ہیں کہ ایسا علیہ سلاط و السلام کو تورات اور ہر کتاب پڑھے بغیر آتی تھی اور یہ سب موجود ہیں اور بعد مفسرین نے کہا ہے کہ کتاب کا منع ہے لکھنا کتابت لکھنے کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتابت کی لکھنے کی تعلیم دے گا اور حکمت سکھائے گا اور تورات اور انجیل بھی سکھائے گا قرآن مجید فرقان حمید میں عام طور پر کتاب اور حکمت کا لفظ قرآن اور حدیث کے لیے استعمال ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ نے احسان کیا ممنو پر ازبا فیہم رسولا جب رسول بھیجا انہی میں سے وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے بھائی علی محمد کتاب <وَالحِكْمَة> کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث تو اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم دے گا حکمت کی تعلیم دے گا تورات بھی اور انجیل بھی یہ چار الگ الگ چیزیں ہو گئی الگ کتاب الگ اور حکمت الگ تو رات عیسیٰ علاطلام سے پہلے موسا علیہ سلاۃسلام پر نازل ہو چکی تھی انجیل عیسیٰ علیہ السلاط والسلام پر نازل ہوئی حکمت سے مراد اگر قرآن اور حدیث ہے تو پھر عیسیٰ علیہ صنعت کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کب دی جائے گی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناول ہوا نا قرآن نا تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عیسا علیہ صنعت و سلام قربے کے عمت اترے گے اور وہ قرآن اور حکمت سیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے یہ بھی نزول مسیح پر ایک دلیل ہے بارسول بن اسرائیل اور بنی اسرائیل کی طرف رسول اور وہ کہیں گے انی قدو کم بھی آیا کم. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کے آیا ہوں نشانی کیا ہے انی اخلوکولا کم کا ہے تیری میں تمہارے لیے بناتا ہوں مینتینی گارے سے تین گارے والی مٹی کو کہتے ہیں <تصفح> میں مٹی سے بناتا ہوں کا ہے اتی تیری پرندے کی شکل کی مانند پرندے کی شکل کی تلاخی کو چیز بناتا ہوں ف ان ہی پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں فون بھی تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے وہ ابر الاقمہ ولاب اور میں اچھا کر دیتا ہوں بری کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے اور برس والے کو وہ ابری اور میں تندرست کر دیتا ہوں القمہا مادرزاد اندھے کو پیدائشی نابینا کو و اور برس کوڑ والے مریض کو وہ اویل اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بزنام اللہ, اللہ کے حکم سے ونبی اور میں تم کو خبر دیتا ہوں بیماں اس چیز کی جو تعلونہ تم کھاتے ہو وما فی کم اور اس چیز کے بارے میں بھی تمہیں بتاتا ہوں جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو ان نفیداری یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے ان کن تم اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مٹی سے پیدا کرتا ہوں اب یہاں پر خلق سے مراد ہے ظاہری شکل و صورت بنانا پیدا کرنا مراد نہیں ہے ظاہری پرندے جیسی کوئی شکل و صورت بنا دیتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے اس پہ پھوک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بنانے والوں کو کہا جائے گا آ خلق تم تم نے جو پیدا کیا ہے اس کو زندہ کرو جو تم نے بنائی ہیں تصویریں انہیں زندہ کرو صحیح بخاری کی روایت ہے پیدا کرنے اور زندگی دینے کے معنی میں خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں یہ بی سال اصلا تو اسلام کا بہت تھا وہ پرندے جیسی شکلیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا اللہ سبحانہ ہوا تھا نے منع کیا ہے ہماری شریعت میں جاندار زیرو کی تصویر بنانا سختی کے ساتھ بنانا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصورین کو ہوگا جو زیرو کی تصویریں بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی لازمی ضروری کسی نے کوئی اپنی کاریگری کا مظاہرہ کرنا ہے صورت گری کرنا چاہتا ہے تو یہ پہاڑ اور درخت اور وادیاں ان کی تصویریں بنائیں زیرو کی نہ بنائیں جانوروں پرندوں انسانوں کی تصویریں نہ بنائیں تو یہ بڑا جرم ہے صحیح بخاری ہی کردہ روایت ہے اللہ سبحانہ ال فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے یذہب و یقلوقو کا خلقی جاتا ہے اور جس طرح میں نے مخلوق بنائی ہے ویسے نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے ایک روایت پیتا ہے یزا ہوں نہ خلق اللہ وہ اللہ کی مخلوق کی نقل اتارتے تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی نقالی کرنا ناپسند ہے وہ پہلے جو ہاتھ کے ساتھ تصویریں بنائی جاتی تھیں اس میں اتنی نقالی نہیں ہوتی تھی یہ جو جدید کیمرے ہیں ڈیجیٹل یہ اس میں تو منو ان جیتی جاگتی تصویر بن جاتی ہے یہ بڑا جرب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس موبائل سے تصویریں کھینچتے جائیں یہ کون سی تصویر حدیث کے الفاظ وعدے ہیں اللہ سبحانہ شانہ ہوا کو جس بات پر غصہ آتا ہے وہ بات کیا ہے کہ جو مخلوق میں نے پیدا کی ہے یہ اس جیسی شکلیں کیوں بناتے ہیں اس بات پر اللہ کو غصہ آتا ہے اس جدید دور میں آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ یوں سمجھیں کہ مثال دیکھ لیں کہ سافٹ ویئر ہے سافٹ ویئر جو لائسنس والے سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کا ایک فل ورژن ہوتا ہے اور ایک ٹرائل ورژن ہوتا ہے ٹرائل ورژن کو کاپی کرنا اور استعمال کرنا اور آگے سے آگے پہنچانا کوئی ممنوع نہیں ہے اس پر کاپی رائٹس کے اصول نہیں چلتے وہ ٹرائل ورژن ہے لمیٹیڈ ہوتا ہے اس میں بہت سی سہولیات موجود نہیں ہوتی اور جو فل ورجن ہے اسے کاپی کرنا وہ کاپی رائٹس کے قوانین کی ذات میں حل ہے اس پر کیس ہوتا ہے ہر اور جرمانے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جو غیر زی روح چیزیں ہیں پہاڑ درخت مکانات وادیاں اس طرح کی چیزیں ہیں غیر زیرو یہ سمجھنے کہ وہ ٹرائل ورژن کے قیم مقام ہیں ان میں وہ خوبیاں نہیں اور جو زیرو ہیں چرند پرند جانور انسان یہ رب کائنات کی تخلیق کا کمال شہکار ہے اس لیے ان کی نقلیں اتارنا اللہ نے منع کرار دینی ہے تو یہ اللہ تعالی کے کاپی رائٹس کے قوانین ہیں کہ زیرو کی تصویر نہیں بنانی اور ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ وہ جو ہاتھ کے ساتھ تصویر بنائی جاتی تھی نا اس میں تصویر بنانے والا مصور ہوتا تھا بس یہ جو ڈیجیٹل پکچرز ہیں الیکٹرانک پکچرز چاہے ویڈیو میں ہو چاہے سٹل پکچر ہو اس میں اسے اوپن کرنے والا ڈسپلے پہ اسکرین پہ لے کے آنے والا بھی مصور ہے یہ کہ اس تصویر کا جو ڈیٹا ہے آپ کی ڈیوائس میں اپنی اصل شکل میں نہیں ہوتا بلکہ 001001 کی طرح کے مختلف کوڈس ہوتے ہیں جن میں یہ ڈیٹا سیو ہوتا ہے جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو گویا اپنی مشین کو حکم دیتے ہیں آپ کہ تصویر کا وہ طریقہ کار جو تجھے میں نے سکھایا تصویر کھینچ کے یا کہیں سے دوسری ڈیوائس سے کاپی کر کے اس طریقہ کار کو بنوے کار لا کے تصویر بنا کے پیش کرو وہ کوڈز دوبارہ سے جڑتے اور تصویر نمودار ہوتی ہے جو تصویر کیپچر کی گئی ہے کھینچی گئی ہے وہ تصویر جب بیکل میں جاتی ہے وہ تصویر نہیں ہوتی بلکہ کوڈز کی صورت میں محفوظ ہوتی ہے پھر وہی کوڈز دوبارہ سے جڑتے ہیں آپ کے اس کو اوپن کرنے پر پلے کرنے پر اور وہ تصویر بن کے اسکرین کے سامنے آتی ہے دوسری تصویر جو عام خارج میں ہے وہ آپ دیکھتے ہیں روشنی کی وجہ سے کہ روشنی اس تصویر پہ پڑتی ہے پھر اس تصویر پر پڑنے والی روشنی منعقد ہو کر آپ کی آنکھوں میں آتی ہے اور آپ اس تصویر کو دیکھتے ہیں جبکہ ان ڈیوائسز میں جو تصویر ہوتی ہے اس کے لیے اصول کیا ہے کہ اس تصویر کو بنانے کے لیے روشنیاں پیدا کی جاتی ہیں یہ ڈیوائس خود روشنیاں پیدا کرتی ہے خارج کی تصویر پر تو باہر سے روشنی پڑتی ہے وہ روشنی آپ کی آنکھوں میں واپس جاتی ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز نظر آتی ہے اور اس ڈیوائس میں کیا ہوتا ہے موبائل ہو یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر آئی پیڈ جو بھی ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تصویر بنانے کے لیے آپ کی ڈیوائس روشنیاں پیدا کرتی ہیں پوری سکرین پہ وہ رنگ برنگی روشنیاں پیدا کر کے ایک شکل کو وہ تشکیل دیتی ہیں وہ چاہے ٹیکسٹ ہو چاہے پکچر ہو چاہے ویڈیو ہو کوئی بھی ہو وہ ایسے پیدا ہو تو اس لیے ان ڈیوائسز میں پکچر کو اوپن کرنے والا بھی مصور ہے سے بھی بچنا چاہیے باقی جو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ان کی بات بالکل ہی بری ہے کیونکہ جب تک بندہ سامنے ہو شیشے سے بندہ پیچھے ہٹ جائے اس بندے کا اکثر نظر نہیں آتا اسی عکس کو محفوظ کر لینے کا نام تصویر ہے بندے کو مصبر دیکھتا ہے اس کا عکس اس دماغ کے اندر پہنچتا ہے آنکھ کے ذریعے اس عکس کو مصور اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ محفوظ کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تصویر مشینی دور میں مصور نے اسی عکس کو مشین کے ذریعے محفوظ کر لیا ایک بٹن دبا کے تو یہ تصویر ہی ہے چاہے اس کے اندر ہو چاہے باہر ہو ہاں جب یہ بیک اینڈ پہ ہوگی پھر تصویر نہیں جب ڈسپلے پہ آئے گی پھر تصویر ہوگی تصویروں کا ڈیٹا ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں ٹرانسفر کرنا یہ صورت گری نہیں ہے یہ جرم نہیں ہے شرعن. ہاں تصویر کو اوپن کرنا یہ جرم ہے خیر یہ عیسہ ہی سلات و کا خاصہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موجودہ عطا کیا تھا کہ وہ پرندوں جیسی شکل بناتے خوپ سے وہ پرندہ بنتا انہیں لگتا اور یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تو نے نے بدل کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے کہ میں پرندے کی شکل بناتا ہوں اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے کوڑ برس کی بیماری والے کو مادر زار اندھے نابینا کو میں اچھا کر دیتا ہوں بری ہو جاتا ہے بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے بردوں کو اتنا کرتا ہوں یہ بھی عضنی اللہ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بار بار ذکر کیا ہوتا تو عیسیٰ علیہ سلاط و السلام یہ موج نہ دکھا سکتے موجودہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا یہ بھی عزنی اللہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا کے اختیار میں ہوتا ہے اپنی مرضی پیغمبر کی نہیں ہوتی موجودہ دکھانے میں اگر پیغمبر کی اپنی مرضی نہیں چلتی موجودہ دکھانے میں تو کوئی ولی اپنی مرضی سے کرامت کیسے دکھا سکتا ہے اولیا جتنے بھی پہنچے ہوئے ہوں نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتے ہاں؟ تو جو اپنی مرضی سے کرامتیں دکھاتے ہیں وہ کرامت نہیں ہوتی بلکہ شوبدہ وادی ہوتی ہے